चिपके लगा के एक बात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 وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا فديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاذ فوزا عظيما اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد سب سے اہم بات یہی ہے کہ ہم جب اللہ کی بات کریں اور اللہ کی بات سنیں ہمارا دل بھی حاضر ہو ہمارے کان بھی اس کی طرف متوجہ ہے یہاں تک کہ قرآن کے ساتھ جب دل میں اختراف پیدا ہو جائے دل جمی باقی نہ رہے تو قرآن نہ پڑھو اس وقت تک پڑو جب تک قرآن کو وہ ادب جو تقاضا ہے قرآن کا اس والا سلوک دے سکتے درس دروس خطبے یہ سارے کے سارے رسائل دینی یہ سب کچھ ذریعہ ہے قرآن کے ساتھ ملانے کے لیے سنت کی روشنی میں اگر کسی شخص کے اندر وہ طلب اور وہ سنجیدگی جو آخرت میں نجات کا باعث ہے پیدا نہیں ہوتی تو اسے بڑے بڑے باز بھی کام نہیں کرتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت کے بعد کس طرح سے لوگ مرقد ہوئے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے دین کو سوچ سمجھ کر قبول کیا یعنی اصحاب رضوان اللہ علی مجمعین ان کے علاوہ بہت سے لوگ تھے قبائل میں بلکہ کثیر تھے جن میں کچھ لوگ تو مرتد ہو گئے اور دین کو چھوڑ گئے اور یہ کہا کہ اگر نبی ہوتا تو مرتا کیوں صلی اللہ علیہ وسب وسلم دوسرے کہنے لگے کہ مسلمہ نبی ہے اسود عنسی نبی ہے اسی طرح تو پر ایمان لائے جھوٹے نبیوں پر ایمان لے آئے اور ایک وہ تھے جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا کہ ہم ریاست کو جمع نہیں کرائیں گے اور بعض نے نماز کا انکار کیا ارتدا من ار ارتد من دا عرب عرب میں سے بہت لوگ مرتد ہو گئے سوائے اللہ مسجدین دو مسجدیں یعنی مسجد نبوی اور بیت اللہ اور اس کے درمیان یعنی صحابہ بچے زیادہ لوگ مرتد ہونے والے اللہ کے رسول سے بڑھ کر صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نہ کوئی حق بیان کر سکتا ہے نہ کسی کے بیان میں اتنا زور ہو سکتا ہے نہ کوئی اس قدر اس بیان پر عمل قائم رہ سکتا ہے جو رسل کو خاص مقام حاصل ہے مگر جن لوگوں نے سوچ سمجھ کر ایمان میں اپنے آپ کو قائم اور مضبوط نہیں کیا تھا ان کی جڑیں اکھڑ گئیں ایک حادثہ کے ساتھ حادثات آتے ہیں اللہ امتحان لیتا ہے اس کے بغیر چھوڑتا نہیں ہے ام ہسب تم ام تد خل الجن و لما یقیکم مسلم فلومن کیا تم نے گمان کیا جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور تم کو وہ پہلی پہلوں کی طرح آنے والی آزمائشیں نہ پہنچیں گی تمہارا امتحان نہ لیا جائے گا اللہ نے ان کا امتحان لیا تمہارا بھی امتحان نہیں میرے بھائیوں یہ سخت گرمی اور سخت سردی جہنم کے دو سانس ہیں صحیح بخاری میں اس کا ثبوت موجود ہے تو اس سے تو جہنم یاد آنی چاہیے اور جہنم سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے وہ تیات لحم فیاب منار جہاں ان کے کپڑے بھی جو ہے وہ آگ سے جو ہے وضع کر, کر کے بنائے جائیں گے وہ یو سب فوت روس اور ان کے سروں پر پھر کھولتا ہوا پانی پھینکا جائے گا یس ہر بہی معافی بطون انتڑیاں ساری کی ساری اس سے ابل پڑیں گی جل جائیں گی اور جلدیں بھی اور اس کے اوپر مقامی من حدید ہتھوڑے مارے جائیں گے لوہے اور دوسری طرف جنتی ہے کہ بس ان کو اللہ تعالی ہر وہ چیز دے گا ولہ ما یدہ جو بھی مانگیں گے ملے گا ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اونچے اونچے باغات میں بہترین موسم میں جہاں کبھی بھی خزانہ آئے گی بہار ہی بہار ہے جوانی کی بھی بہار ہے موسم کی بھی بہار ہے اللہ کی رضا کی بھی وہ بہار ہے کہ اللہ کبھی ناراض نہ ہوگا یہ تھوڑا سا وقت ہے ہم آیا کرتے تھے یہاں پر تو آپ بچے تھے اب ہم بوڑھے ہیں ماشاء اللہ آپ جوان ہیں کل ہم نہیں ہوں گے اور آپ بڑھے ہوں گے یہ سلسلہ چل رہا ہے زندگی کی اس گاڑی کو کوئی شخص روکنے پر قادر نہیں وہ اللہ کو مانے یا نہ مانے اللہ کی ریٹ یہ آج کل ریٹ ریٹ کی کھپ ڈالتے ہیں نا اللہ کی ریٹ اوباما پر بھی نافذ ہے اللہ کی ریٹ پوری کائنات پر ہے اور اللہ کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے اللہ رب العزت سب سے بڑا سب سے عظیم اللہ کلِ شعیم قدیر ہے فعال مایورید ہے بس خوش نصیب وہ ہے جس نے اس قلیل سی مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے رب الجلال و اکرام کی پہچان حاصل کری بس وہی اس کی عبادت کر سکے گا جو اسے پہچانتا ہے کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کی عبادت کا حق بغیر اس کی پہچان کے ادا کیا جائے دنیا میں یہ قانون ہے جو ماں باپ کا مرتبہ پہچانتا ہے وہی ماں باپ کا تعبیدار ہے جو کسی شخص یہ مرتبے کو جانتا ہے وہ اس کے مرتبے کے مطابق اسے سلوک دیتا ہے کوئی بڑا افسر جس وقت اس کے ساتھ کوئی شخص بدتمیزی سے پیش آتا ہے وہ تو پولیس کا سب سے بڑا افسر ہے اور سپاہی اسے روک کر بدتمیزی سے پیش آتا ہے تو وہ جلد ڈھونڈ جاتا ہے اس لیے کہ اسے اس کے مرتبے کا علم نہیں تھا اور اس نے اس کے ساتھ بدسلوکی کی اگر مرتبے کا علم ہوتا تو اس کی کیا مجال مزال کی؟ اس کے سامنے بول سکتا یہ دنیا کا حال ہے رب الجلال والاکرام کی پہچان کے بغیر کوئی اس کی عبادت پر کبھی بھی عمل پیرا ہو کر جنت کا وارث نہیں بن سکتا جو ہمارے مرنے سے پہلے تیار کر دی گئی اور رمضان کے اندر اس کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں رمضان آنے والا ہے ابھی سے اس کی تیاریاں یہ موسم ہے اللہ رب العزت کی طرف سے بخشش کے اور یہ صرف رمضان میں نہیں اللہ رب العزت جمعہ کے دن کی ایسی فضیلت بیان فرماتا ہے کہ حدیث صحیح میں آتا ہے کہ افضل ترین دن جمعہ کا دن اور پھر اصر کی نماز اور صمح کی نماز کیا کم ہے کہ فرشتے ان دو نمازوں میں اپنی باریاں بدلتے ہیں اور اوپر جب جاتے ہیں تو رحمان جو ہر چیز کو جانتا ہے چوپی اور ظاہر کو پوچھتا ہے میرے بندوں کو کس حال میں پایا تو صبحوں کو جانے والے واپس وہ بھی کہتے ہیں نماز میں پایا کے وقت جدا ہونے والے بھی کہتے ہیں نماز میں پایا میں نے ڈاکٹر سفر حوالی سے سنا وہ فرما رہے ہیں کہ گویا اہل ایمان ہر وقت نماز میں ہے حالانکہ ہر وقت نماز پڑھنے پر کوئی قادر نہیں کتنا رحیم و کریم ہے میرا اللہ یہ دو نمازیں ہر روز ہمیں حاصل ہوتی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جس شخص کی توجہ اللہ کی طرف حقیقتاً ہے جو اللہ کے لیے تدبر و تفکر سے کام لیتا ہے بس نجات صرف اس کے لیے ہے قل۔ نمزو کم بھی اے نبی فرما دیجئے کہ میں تمہیں صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کان کھول لینے چاہیے دل کو متوجہ کر دینا چاہیے وہ کون سی ایک بات ہے کہ سارے کا سارا کوٹ اس امتحان گاہ کا جس کا نام دنیا ہے دار الجزا میں پہنچنے سے پہلے ایک بات کے اندر سمیٹ دیا گیا قل فرما دیجئے اعلان کر دیجئے اس بات کی خوشخبری دے دیجئے دیجیے ان نمک میں تمہیں صرف ایک بات کا واضح کرتا ہوں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے متوجہ ہو جاؤ اللہ کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دو تبدیل ہی تبدیلا فارق کرتے ہوئے مسنا و خورا دو دو اور ایک ایک علماء مفسرین نے فرمایا دو دو اس لیے کہ ایک دوسرے کے مشورے کی مدد حاصل کرو کیونکہ ہم دو صرف اس لیے آج اکٹھے بیٹھ گئے دنیا کے سب مشاغل کو ٹج کر ہر ایک شغل ہم نے اپنے سے دور کر دیا ہے آج صرف میں اور ڈاکٹر شفیق میں اور رضوان رضوان اور میں آپ اور طارق اس لیے بیٹھے کہ آؤ اللہ کے بارے میں تدبر تفقرا ہم کہاں ہیں ہم کیا کر رہے ہیں کیا ہمارا راستہ جنت کو جانے والا ہے ہم سوچے تو صحیح آئیے ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کریں اور اپنے اشکال اپنے شبہات اپنی خیر کی باتیں جو ہم نے معلوم کی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ان کا حصہ تقسیم کریں دونوں خیر والے ہو جائیں دونوں مل کر اپنے شر کو تلاش کر کے اس سے ابھی بچ جائیں پیشتر اس کے کہ ربضول جلال والاکرام کرام ہو اور ہم ہو اور کوئی بھی ہمارے ساتھ نہ ہو تقومو مسنا و فورادا پھر دو دو مشورے کے ساتھ اور اکیلا اکیلا جس وقت تم ہو اور تمہارا رب الجلال جلال کرام ہے خاص کر تحجد کی نماز میں کھڑے ہو جاؤ تم اتفک کرو پھر تدبر اور تفکر کرو ماں شاہ کم بن محمد مجنون نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو پہلے ڈرانے والوں کی طرح ڈرانے والا ہے بڑے عذاب کے دن سے پہلے میرے بھائیو حقیقت یہ ہے کہ یہ زبان ہے جو سب سے پہلے آدمی کے افکار پر اس کے نظریے پر اس کے منہج پر اس کے ایمان پر اس کے اسلام پر شہادت دیتی حل یقب الناس الجو ہی ہند اصنتی ہند مسلم کی صحیح حدیث ہے کہ لوگ جہنم میں اون دھے منہ داخل ہوں گے تو اپنی زبانوں کے کاٹے ہوئے کی وجہ سے زبانوں کی کھیتی کی وجہ زبان سب سے پہلے ہے افضل العمل لا الہ الا اللہ بخاری کی صحیح حدیث سب سے بڑا افضل عمل یہ ہے کہ جو شخص سوچ کر کہہ دے لا الہ الا اللہ اور پھر سوچ کر ایک دفعہ کہہ دے نہیں پوری زندگی سوچ سمجھ کر اس پر جمع رہے کل رب اللہ تم کہہ دے کہ میرا اللہ میرا الہ سوائے رب جلال ولی الہ واحد کے کوئی نہیں پھر اس پر جم جا بس جنت کی کنجی یہی ہے زبان سب سے پہلا وہ ہمارا عضو ہے جس نے ہمیں جنت میں لے جانا ہے اور جس کی وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے اللہ ہمیں میں سے کرے آمین اپنے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہوتے ہوئے مالک فرماتا لا تقفا علم ان السمع ولف آدا کلو اولا اکانا مس اولا اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا تقف ما لئی سلق بیہ علم زبان نہ کھولنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات میں جس میں آپ کو وحی کا علم نہیں ہے تین گواہ ہیں تینوں سچے ہیں بدکاری کے گواہ ہیں تین آنکھوں سے بھی گواہ ہیں اور عقل سے بھی گواہ ہے اب تین کھول دیتے ہیں فَإن لَمْ فعلم یا زبو اللہ کے نزدیک تینوں جھوٹے ہیں کیونکہ انہوں نے اللہ کی شریعت کو جھکلا دیا انہوں نے اپنی عقل سلیم جس نے ان کی رہنمائی کی تھی اللہ کی پہچان پر جس نے ان کی رہنمائی کی تھی محمد بن عبداللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ماننے پر حرف آخر ماننے پر انہوں نے اس عقل سلیم کا بھی انکار کیا اور انہوں نے اپنی عقل کا بہانہ لگاتے ہوئے یہ بات نہ تسلیم کی گئی جب ہم تین گواہ ہیں ہم نے آنکھوں سے ایک فیل کو دیکھا تو یہ کیا بات ہے کہ ہم اسے کھولیں نا مالک فرماتا نہ کھولے جن کو اللہ پر یقین ہو گیا جنہوں نے اللہ کی پہچان کر لی جو الحکیم پر ایمان لے آئے وہ اسی کی ہر بات میں نجات جانتے ہیں وہ اسی کی ہر بات میں مسلحہ جانتے اصلاح جانتے ہیں اور اس کے دین سے ہٹ کر ہر بات کو فساد سمجھتے ہیں تین نے اگر کھول دیا اس بات کو تینوں کو پکڑ لو تینوں کو اسی ارے اسی مارو اور ان کی شہادت اسلامی رجسٹروں میں لکھ دو کہ کبھی بھی قبول نہ کی جائے آگے علماء کا اختلاف ہے کہ اگر تائب ہو جائیں تو کیا شہادت قبول کی جائے کہ نہیں کیونکہ انہوں نے اللہ کو سچا نہیں مانا اللہ کی بات پر بس نہیں کی یہ شریعت مطالعہ کا مقام ہے یہ ہے زبان کا معاملہ تو زبان نہ کھول ان بسر اول فا کلو اولا اکا کانس یہ کان آنکھیں اور یہ دل میں نے ایک ایک سے سوال کرنا ہے اور یہ بولیں گے اور کہے گا میرے اوپر گواہیاں کیوں دینے لگ گئے ہو تو وہ کہیں گے انتقان ہمیں اس نے زبان دے دی جو ہر شہ کو بولنے کی طاقت دیتا اس دن یہ گواہیاں دے گی آج وقت ہے پہلی اور آخری مہلت ہے زبان کو سنبھالیے ان رجول لمبل کلیما بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث ہے کئی ترک سے بخاری میں اور مسلم میں مختلف الفاظ کے ساتھ بھی بیان ہوئی ہے ان رجول لکلمو بل کلیما ایک بندہ ایک بات کرتا ہے من رضوان اللہ اللہ کی خوشنودی کی بات لایا لنو بم نہیں جانتا کہ میری بات کہاں تک پہنچ چکی ہے اس کا مبلغ کیا ہے یہ کہاں تک پرواز کرنے والی بن گئی اللہ تعالی یک اللہ بلّی اللہ لکھتا ہے اس کے لیے اس بات کے ذریعے رضوان اللہ اللہ کی خوش ندی یوم قیامہ قیامت کے دن تک اللہ ہمیں ان میں سے کر لے آمد اور اس کے برعکس ایک شخص منہ سے بات نکالتا ہے اللہ تعالیٰ کے سخت کی یا سخت کی اللہ کی غصے کی لا مب مبلغها نہیں جانتا کہاں تک پہنچ گئی بات اس بات کی وجہ سے سب خریفہ سات خریف زمانے جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے ایک حدیث میں آتا ہے اتنی دور جہنم میں جتنا مشرق مغرب سے دور ہے یہ زبان ہے جس کو سنبھالنے کی ضرورت ہے جس کے استعمال سے انسان کو جنت ملے گی افضل العمل لا لاہ بہترین امن لا الہ الا اللہ کہنا ہے اور لا الحلہ کے تحت ہر وہ کلمہ آتا ہے جو کلمہ حق کا کلمہ ہو وہ بے شک کسی شخص کے خلاف کیوں نہ کہنا پڑے اور کسی کے حق میں کیوں نہ کہنا پڑے یا یادینہ آ اے وہ لوگو جو ایمان لائے کولنگ سدیدہ بات کرو تو سیدھی بات کرو سچی بات کرو حق کی بات کرو لہ لم آما لقم سارے اعمال تمہارے خود بخود اصلاح پذیر ہو جائیں گے ایک اس بات کو پکڑ لو یہ جڑ ہے میں نے سفر حفظ اللہ وسلم کو کل سنا کے فرما رہے کہ تمام اعمال کی بنیاد عمل کے اعتبار سے ایک تو دل کا معاملہ دل کے اعمال تو داخلی ہیں ظاہری اعمال سب کی بنیاد زبان ہے اسی لیے تو کہتے اللہ تبارک وطل ہے تم پر اپنے فضل اور اپنے انعام اور اپنے احسان کو گناتا ہے البیان تمہیں بیان سکھایا اس بیان سے جنت میری حاصل کر لو لا زوال جنت چھوٹی سی زندگی کے بدلے میں چھوٹی سی زندگی کتنی گرمیاں ہم نے گزار لیں میں بوڑھا ہو چکا بہت گرمیاں گزر گئی بڑی بڑی سخت گرمی آئی سردی آئی سب کچھ گزر گیا الحمدللہ اللہ کے احسانات اتنے ہیں اتنے ہیں کہ وہ تمہیں گن نہیں سکتا چند ایک جو تکلیفیں آتی ہیں اللہ بھلا دیتا ہے آدمی کہتا ہے افضل صاحب ہمارے یہ عبد الحکیم والے بڑی پیاری بات کیا کرتے کہتے کہ جب کبھی دکھ اور تکلیف آتی ہے تو یہ سوچ آدمی کو ہلکا کر دینے والی ہے کہ ایک دن ہم بیٹھے ہوں گے کہیں گے ایک دن ہمیں دکھ پہنچا تھا اسی طرح جب جنتی جنت کو دیکھے گا دنیا کا سب دکھ بھول جائے گا اور جہنمی کو ایک غوطہ دیا جائے گا جہنم میں دنیا کی سب آسانیاں لذتیں آسائشیں وہ اقتدار جس نے پاگل کر دیا ان نل انسان الت وا انسان نے تو اختیار کیا تاحوت بن گیا جب اس نے گنا کو دیکھا جب اس نے نعمتوں سے مالا مال اپنے آپ کو دیکھا تو میرے قول کو لدیدہ بات کرو تو سیدھی سچی حق کی بات کرو لکم آما لکم تمہارے اعمال کی اصلاح ہو جائے گی وہ یا تمہارے گناہ اللہ معاف کر دے گا ہم سب گنگار کیا خوبصورت ہے کہ یہ قول تو بار بار یاد کیا جائے بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم میں سے کسی کو بھی اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا یہ لفظ پوچھا آپ کو بھی بھلا انتا یا رسول اللہ کہا بھلا آنا اور میں بھی حتیٰ کہ اللہ کی رحمت مجھے جھانپ لے اس کی مغفرت مجھے جھانپ لے معلوم ہو کسی کے عمل جنت کا بدل نہیں جنت کا ذریعہ ضرور ہے دما قانو یا معلوم اس لیے کہ وہ جو عمل کیا کرتے تھے جگہ جگہ قرآن میں عمل کو بنیاد قرار دیا گیا عمل کے بغیر نجات نہیں ہے مگر عمل بدل نہیں ہے اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھیے ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہم سب کچھ بھی کر رہے ہیں تو اللہ کے احسانات اس قدر زیادہ ہیں کہ ہم اس کا حق ادا نہیں کر تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک بات کو پکڑ لو نبی علیہ السلاۃ اسلام کہتے تدبر و تفکر سے اللہ کے دین پر قائم ہو جاؤ وقول وقول سدیدہ بات کرو سیدھی بات کرو خواہ اپنے خلاف جائے اپنے والدین کے خلاف جائے اپنی قوم کے خلاف جائے کسی بڑے کے خلاف جائے چھوٹے کے خلاف جائے تمہارے تمام اعمال کی خلاح ہو جائے گی تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور سچی بات کی بات ہو چکی کہ معیار کیا ہے معیار یہ فطرت سلیمہ کے مطابق وہی کی تصدیق لیے ہوئے یہ سچی بات ہے کہ تین آدمیوں نے بدکاری دیکھی ہے تینوں نے کھول دیا اللہ کے نزدیک یہ جھوٹی بات ہے کیوں وہی وہ نے اس کی تصدیق نہیں کی سچ وہ ہے جسے وہی سچ کہے جھوٹ وہ ہے جسے وہی جھوٹ کہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ اللہ بہت پوری رحی محلہ ڈاکٹر نے ہمیں بتایا کہا کرتے تھے کہ جنگ میں تو پکڑا گیا انہوں نے پوچھا مسلمانوں کا توپخانہ کے برتن میں بڑا سوفی ہوں میں نے جھوٹ بھی بولا او یہ بڑھا بہمان ہے اس کو دین کا کچھ پتہ نہیں یا جاہل ہے پر لے کر دے یہاں پر جھوٹ بولنا بات کو صحیح طریقے سے ان تک نہ پہنچنے دینا فرض تھا یا خاموش رہنا کس جانا یہاں پر یہ سچ نہیں ہے تو جھوٹ کی تعریف اور سچ کی تعریف اپنی طرف سے نہ کرے بلکہ اللہ سے لے تو وہی کے مطابق چلنا یہاں تک کہ صاحب وہی کی محفل میں جس کی آواز اس کی آواز سے بلند ہو گئی قریب ہے کہ اس کے آواز سارے کے سارے برباد ہو جائے وہ ہلاک ہو جائے اگر جان بوجھ کے ایسا کیا امام بخاری کے اب بام باندھتے ہیں کتنے امام بخاری فقری ہے کادل ای رکھا قریب تھا کہ دو بہترین مرد ہلاک ہو جائے آپ سوچیں گے دو بہترین کون تھے ان آیات کے بارے میں اے ایمان والو لا ترفاس نبی نبی کی آواز سے آواز نہ بلند کرنا اور اس کی بات میں بات چڑھا نہ بولنا جیسے عام ایک دوسرے میں کرتے ہو وہ نہ ہو کہ سارے اعمال برباد کر بیٹھو اور تمہیں خبر بھی نہ ہو یہ کن دو کے بارے میں ہے آدمی سوچ نہیں سکتا جب تک یہ حدیث صحیح نہ اس تک پہنچے یہ ابو بکر اور عمر کے بارے میں رضی اللہ عبا قافلہ آتا ہے بن کا اور ابو بکر رضی اللہ ہوتا اعلی کہتے ہیں کہ اکا بن معبد کو امیر بنائیے اللہ کے رسول ان پر تو عمر کہتے رضی اللہ ہوتا عنہ انہوں بن حابس کو امیر بنا دیجئے ابو بکر کہتے تو نے اسی لیے میری مخالفت کی تو نے اسی لیے اقرا بن حابس کا نام دیا تو میری مخالفت کیا ہے عمر کہتے ہیں میں نے آپ کی مخالفت کے لیے نہیں کہا دونوں کی آوازیں جھگڑے میں بلند ہوئی آیت نازل ہو گئی ولا فاسو لہ بال وہی کا یہ مقام ہے ہم تو ایسے ہی اپنی زبان کو استعمال کرتے رہتے واللہ جس کو زبان کی ضمانت حاصل ہو گئی نبی علیہ سلا تو سلام فرماتے تم میں سے کون ہے یو زم مجھے ضمانت دے دے کس بات کی ماں بہنا فکئی نہ فقیز ہی جو اس کے جبڑوں کے درمیان ہے اور دو, اس کی دو رانوں کے درمیان ہے جنت میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں تو میرے بھائی جس نے کسی مسلمان کو قاصر کہا اگر وہ قاصر نہیں ہے حدیث صحیح ہے تو کفر کا فتوا اس کی طرف لوٹ آئے گا بخاری اور مسلم کی روایت جس نے کسی مسلمان کو فاسق کہا وہ فاسق نہیں تو صرف کا حکم اس کی طرف لوٹے گا بداسی کہا وہ بداسی نہیں تو کا حکم اس کی طرف لوٹے گا آج لوگ بڑا سا مو کھول کر جو مرضی بک جاتے ہیں میڈیا میڈیا کیا آج ہی بس مارز وجود میں آیا اس سے پہلے کبھی میڈیا نہ تھا یہ میڈیا ہی تو تھا جس کے پیچھے لگ کر لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے بعد مرتد ہوئے کیونکہ ان میں سے کئی توبہ کرنے والے تھے مسلمہ قذاب کے قبیلے نے توبہ نہیں کی اور کیا مانی زکوط میں سے بہت سے تائب نہیں ہوئے میڈیا کی کمال تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے لائے ہوئے سچے دین کے بارے میں بھی یہ فتنہ زدہ ہو گئے میرے بھائیوں ہمیں قانون دیے گئے ہیں اے ایمان والو ان جا فاس کم بنا بہ فاسق خبر لائے تحقیق کر لیا کرو جہالا خطبا فاطم نادمین جہالت کی وجہ سے کہ تمہیں حقیقت حال معلوم نہیں تم کسی پر جا پڑو حملہ کر دو یا کسی کو کافر کہہ دو فاسق اور بدارتی کہہ دو کسی مسلمان کی عزت لوٹ لو کیونکہ کسی مسلمان کو کافر کہنا کا قتل ہی صحیح مسلم کی روایت ہے اس کو قتل کرنے کے مترادف اس لیے تحقیق کا حکم دیا بڑے بڑے لوگوں سے خالد ابن ولید رضی اللہ و تعالیٰ ابو جزیمہ کے قبیلے نے جب سبا نہ صبا نہ کہا تو خالد نے ان کو قتل کر دیا رضی اللہ و تعالیٰ پھر جن کو قیدی بنایا حکم دیا کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے ابن عمر جو خالد سے افقہ ثابت ہوئے زیادہ دین میں سمجھدار ثابت ہوئے انہوں نے کہا نہ میں قتل کروں گا اپنے قیدی کو نہ دوسروں کو قتل کرنے دوں گا ہم رسول اللہ سے پوچھیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پوچھا گیا تو نبی علیہ سلاد سلام نے اپنے رب الجلال والاکرام سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ اے اللہ میں برات کا اعلان کرتا ہوں مماثنا خالد جو خالد نے کیا اس سے معلوم وہ خالد جیسا رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار یہ بھی میڈیا سے نہیں مگر ایک جوش میں آ کر ایک کام کر گیا جس میں تحقیق نہیں تھی اور میڈیا سے متاثر ہونے کا دوسرا واقعہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بہتان میں تین صحابہ کی شرکت ہے رضوان اللہ علیہ مجمعین باتوں کے اعتبار سے کچھ ان کی طرف مائل ہونا ہے حسان بن ثابت کا مستاح کا اور حمنا کا رضی اللہ عنہ کیا یہ میڈیا کا کمال نہ تھا کیا یہ سنی سنائی بات کا اثر نہ تھا بالمرعی قبن کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یا جھوٹ کہنے کے لیے کافی ہے حدثہ بالکل لما سمعہ کہ ہر وہ بات بیان کر دے جو اس نے سنی صحیح مسلم کی روایت سنی سنائی باتیں اہل ایمان کو زیب نہیں دیتا محدثین کے یہاں یہ بہت بڑا قانون ہے کہ وہ فاسق راوی کی خبر کو تبعین کے بغیر تحقیق کے بغیر تسلیم نہیں کرتے اس لیے محدثین سب سے زیادہ جھوٹ کی بات سے بچنے والے ہیں یہ میڈیا ہی کا کمال تھا کہ صالحین بھی متاثر ہو گئے اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ برحق تھے ان کو گھیر لیا وہ مسجد جس کی توثیع انہوں نے اپنے ذاتی پیسے سے کی تھی جس کے کنویں کو انہوں نے مسلمانوں کے لیے خرید کر ہیبا کیا تھا نہ اس مسجد میں انہیں نماز پڑھنے دیتے تھے نہ اس کنویں سے میٹھے پانی کا ایک قطرہ پینے دیتے یہ سب میڈیا کا کمال تھا. اگر یہ کفار تھے تو ایسا کبھی نہیں تھا کیونکہ صحیح بخاری اس پر شاہر ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت دی امام بخاری باب باندھتے ہیں کہ بدا کی اور مفتون کی امامت یعنی جس وقت مجبوری ہو کوئی شخص جو براحتی کے علاوہ اور فتنہ زدہ کے علاوہ امامت کے لیے نہ ملے تو بھی مسلمانوں کے لیے اکیلے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے مسلمانوں کی جماعت کو توڑنا حرام ہے مسلمان کو اسلام کا حق دینا ضروری ہے اس کی بدت کا رد اپنی جگہ اس کے فتنہ زدہ ہونے کا رد اپنی جگہ عثمان سے محبت رضی اللہ تعالی عنہ. اس سے وفاداری اور خلوص اپنی جگہ عثمان کے برحق ہونے کا اعلان زبان سے عمل سے اور دل سے اس کو ماننا اپنی جگہ مگر اس وقت مسجد نبوی میں نماز با جماعت امام فتنہ کے پیچھے ادا کرنا جائز ہے یہ ان کا نیک عمل ہے جب تک وہ مسلم ہیں اسلام سے خارج نہیں ہیں ان کے اسلام میں آدمی ان کے ساتھ نصرت کرے گا بیٹھ جائیے اور جو بات بھی آپ سن سکتے ہیں ماشاءاللہ پوری توجہ سے سنیں جس وقت آپ کی توجہ ہٹ جائے تو آپ جا سکتے میں تو پوری بات کروں گا انشاءاللہ تعالی اس لیے کہ شاید جو سننا چاہتے ہیں انہیں فائدہ ہو اور جو کسی مجبوری کی وجہ سے تھکن ہے یا نہیں دل لگ رہا تو کوئی ضروری بات نہیں ہے آپ جب تک دل لگے سنیے تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا صبر اور حوصلہ دیکھی کہ مسلمان کو اسلام کا حق اس حال میں بھی دے رہے ذاتی ان کا انتقام اور ذاتی غصے میں نہیں آتے یہ نہیں کہتے کہ یہ مان مجھے اتنا تنگ کر رہے ہیں ان کے پیچھے نماز نہ پڑھو جو آج ہمارا دستور ہے ہمیں اتنا ستایا جا رہا ہو یہ فتنہ عثمان رضی اللہ و تعالیٰ انہوں کے قتل پر منتج ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے سمجھداروں کو تب بھی عثمان کہتے کہ نماز ان کے پیچھے پڑھو نماز ان کا اچھا عمل ہے معلوم ہوا کہ مسلمان کا معاملہ بہت خطرناک ہے جب تک وہ اسلام سے کفر کرنے کے بعد نکل گیا ایسا کفر جس کے کفر میں کوئی شک نہ ہو جس کا کفر ہونا اور اسلام کا الٹ ہونا بالکل واضح ہو جیسے مثلا کوئی شخص توہین کرے اسلام کی کہ شریعت کا معاملہ تو یہ ہے کہ تین گواہ گواہی دے دیں سچے تو ان کو اسی اسی کوڑے مارے جائے اور ان کی شہادت کبھی قبول نہ کی جائے اور ایک شخص یہ کہے جو چیف جسٹس آف پاکستان ہو جسے بڑی بڑی اسلامی جماعتوں نے بحال کروایا ہو اپنی جانوں کی قربانی تک کی بازی لگا کر تلی پر رکھ کے اپنی جانے جنہوں نے بحال کروایا ہو وہ یہ گواہی بے سانگڑ میں تقریر کرتے ہوئے وہ کلا کے سامنے کہ ملک کے ایک حصے میں وہ نظام نافذ ہے جس میں لوگوں کو سرے عام کوڑے مارے جا رہے ہیں جو انسانیت کی تزلیل ہے یہ توہین ہے شریعت کی یہ اسلام کا اہم الٹ ہے یہ اور ایمان یہ اور اسلام دونوں اکٹھے جمع نہیں ہو سکتے جب تک کوئی شخص ایسا کفر نہ بک دے جو کفر اسلام کی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلکہ صحابہ کی توہین بنتا ہو اس وقت تک نہیں کیونکہ جب قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی اب اللہ ہی و آیاتی رسول ہی کم تم تفتیور تم اللہ کے ساتھ اس کی آیات کے ساتھ اس کے رسول کے ساتھ مزاد کرتے ہو اب لاتا مت بناؤ قد کفر بعد ایمانی تو تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے مفسرین کہتے ہیں کہ جن کو یہ کہا جا رہا ہے قرآن میں انہوں نے نہ اللہ کے ساتھ مذاق کیا تھا نہ اللہ کی آیات کے ساتھ نہ اللہ کے رسول کے ساتھ انہوں نے تو مذاق صحابہ کے ساتھ کیا تھا رضبان اللہ مجمعی انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ کھانے کے وقت ان سے بڑھ کر پیٹو دشمن کے ساتھ مقابلے کے وقت اعوذ باللہ من اللہ ان سے بڑھ کر بزدل اور بات کرنے میں ان سے بڑھ کر جھوٹے ہم نے کسی کو نہیں دیکھا تو صحابہ سے مذاق اللہ سے مذاق اللہ کی آیات سے اور اس کے رسول سے مذاق ٹھہرا تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عثمان نے مسلمانوں کو اسلام کا حق دیا رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بعد احمد بن حنبل کی طرف آئیے رحمہ اللہ کوڑے برسائے جا رہے ہیں بوڑھے آدمی کی کمر پر گھسیٹا جا رہا ہے جیلوں کے اندر اس بڑھاپے میں وہ جو پوری امت کے سر کا تاج ہے بہت بڑا امام ہے اہل سنت کا اس کے ساتھ یہ ذلیل رویہ یہ توہین آمیز رویہ جاری ہے پھر بھی وہ خلیفے سے بیس کا ہاتھ نہیں کھینچتا خلیفے کی بیج کیے ہوئے ہے گویا کہ خلیفے کے ساتھ جہاد خلیفے کے ساتھ اسلام کے نیک کاموں میں نصرت احمد بن حنبل کا اس عمل ہمیں اس کی رہنمائی کر رہا ہے کیونکہ خلیفے کا کفر وہ کفر نہیں ہے جو کفر بواح ہو جو کھلا ہوا کفر ہو جس طرح غیر اللہ کی پکار بچہ بچی لینے کے لیے شفا لینے کے لیے رزق بڑھانے کے لیے دشمن پر فتح دینے کے لیے جو کہ اللہ کے سوا کسی کے اختیار میں نہیں ہے پکارنے والا بھی اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ رزق کا اضافہ اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا بچہ بچی اللہ کے سوا کوئی دیکھ سکتا پلک کا بال بھی نہیں دے سکتا یہ پکارنے والا اور ذبح کرنے والا قبر پر یہ اس بات کا گواہ ہے کہ شفا دینے والا اللہ کے سوا کو نہیں کوئی ڈاکٹر شفا نہیں رکھتا دوا رکھتا ہے اس کے باوجود جب غیر اللہ کو پکارتا ہے تو معلوم ہوا اس نے ان معاملات میں جو اللہ کے سوا کسی کے اختیار میں نہیں غیر اللہ کو پکار کر اللہ کے مرتبے پر فائز کر دیا یہ اللہ اسے کہے یا نہ کہے اس نے الوحیت کی صفات اپنے عمل سے اسے دے دی یہ مشرک ہے یہ وہ شرک ہے جو ننگا چٹا شرک ہے اللہ کی توہین اللہ کے رسول کی صحابہ کی توہین اللہ کی آیات کی توہین ننگا چٹا شرک ہے یہ کہ اللہ کا کلام مخلوق ہے یہ کہتا تھا خلیفہ یہ ننگا چٹا صرف نہیں ہے یہ شرک صرف احمد بن امبل کہتے من کالا قرآن مخلوق جس نے قرآن کو مخلوق کہا وہ کافر ہے کیوں وہ اللہ کی صفات کا منکر ہے اللہ کی صفات میں سے اللہ کی صفت کلام کرنا ہے موتزلہ ایک گروہ ہے ایک فرقہ ہے اس کو شیطان نے اس وسوسے میں ڈال دیا کہ اگر اللہ کی کلام قرآن کو مان لے تو پھر اللہ بھی کیا لفظوں کے ساتھ کلام کرتا ہے اللہ کی آواز بھی موسا نے سنی علیہ سلاط و تو پھر تو اللہ کی مشابت مخلوق سے ہو گئی پھر اللہ کا منہ مان مانگنا پڑے ماننا پڑے گا اللہ کے منہ کا خلا ماننا پڑے گا زبان ماننی پڑے گی اللہ کے دانت ہمیں ایمان لانا پڑے گا پھر تو اللہ کو ہم نے مخلوق سے مشابے کر کے شرک کا ارتقاب کیا لئی سکمس شعیف وہ سبعی البصیر سے وہ سبی البصیر سے دلیل نہ پکڑتے تو انہوں نے کہا نہیں قرآن اللہ کی مخلوق ہے جو اللہ کی کلام کہتا ہے وہ اللہ کو صفت کلام سے متصف سمجھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی لفظی لفظوں کے ساتھ فوتی آواز کے ساتھ کلام کو مانتا ہے اللہ کو مشابہ کرتا ہے مخلوق کے وہ مشرک ہے تو یہ پیچیدہ اور چھپی ہوئی بات ہے حافظ ابن تیمیہ رہی اللہ فرماتے ہیں یہ الامور القفیہ میں ہے یہ الامور الظاہرہ میں سے نہیں ہے یہ الامور الظاہرہ میں سے ہے یہ کل کل امور میں سے ہے کہ کوئی شخص اللہ کی شریعت کو مٹا دے اور اپنی اسمبلی میں حدود اور قیود مقرر کر کے ضابطے اور قانون مقرر کر کے لوگوں پر نافذ کرے چل جائے کہ ابو بکر تو صرف ریاست کو زکوۃ ادا نہ کرنے پر جہاد کا اعلان کرتے ہوئے جہاد کے بعد ان کی عورتوں کو لوڑیاں بناتے ہیں، مردوں کو غلام بناتے ہیں، ان کے مال کو مال غنیمت قرار دیتے ہیں، ان کا خون اس طرح بہاتے ہیں جس طرح سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام مشرقوں کا خون بنا بہایا انہیں مرتد قرار دیتے ہیں اور اس کی گواہی ابو عبید قاسم بن سلام کا رسالہ ہے کتاب المان جو 124 سے لے کر 254 ہجری کے ہمارے متقدمین میں سے امام تو معلوم ہوا کہ جو شریعت پوری مٹا کر جس کے تحت زندگی گزار کر سارے اللہ کی عبادت کر رہے تھے کیا جو جج کسی عورت پر رجم کا فیصلہ کرے گا وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا آپ سب بغیر رکے ہوئے کہیں گے اللہ کی عبادت ہے کیونکہ جس طرح نماز پڑھنا اللہ کی عبادت ہے زانی عورت کو جو شادی شدہ ہو پوری گواہیاں چار ہو جانے کے بعد رجم کرنا یا مرد کو یہ بھی اللہ کی عبادت ہے دونوں عبادات ہی ہیں اس لیے ابو بکر نے کہا منفر رقبی سلاتی و ذکی لن ہوں جو زکوٰۃ میں اور نماز میں فرق کرے گا وہ بھی اللہ کی طرف سے یہ بھی اللہ کی طرف سے ان میں فرق کیسے تو میں ان سے ضرور قتال کروں گا اسی طرح سے رجم کرنا غانی عورت کو یہ اللہ کی عبادت کرنا ہے اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے قاضی وہ اللہ کا عابد بندہ ہے جس بادشاہ نے سلطان نے اور خلیفہ نے اللہ کے قانون کو اللہ تعالی کا بندہ ہونے کی نسبت سے مسلم ہونے کی نسبت سے جاری کیا ہے ملک میں وہ اللہ کا سب سے بڑھ کر عبادت کرنے والا عبادت گزاروں کا سردار ہے اور جنہوں نے گواہیاں دی اللہ کے قانون کے مطابق سچی گواہیاں سارے اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں کوڑے مارنے والا اور رجم کرنے والا پتھر مارنے والا بھی عبادت گزار ہے ہاں یہ بھی عبادت گزار ہے کیونکہ اللہ کے راستے میں اس نے سرف نہیں کیا عورت رات سے نازک کو پتھروں سے کچل دینا ولا خوش کم بھی ماں ری بن تمہیں اللہ کے دین میں کوئی نرمی دامن گیر نہ ہو ان کم تم تم من بلّہ اگر اللہ پر اور آفرت پر ہی لائے رجم کر دو رجم کیا یہ سارے عبادت گزارے اور وہ جو رجم ہوئی کیا وہ بھی عبادت گزار ہے ہاں ہاں وہ کیوں نہیں عبادت گزار اس کی توبہ کی تو رسول اللہ تاریخ کر رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد بن عبد الوہاب رحی محل رحمت واسیہ جن کی نیک کوششوں سے الحمدللہ عرب اور عرب کے ارد گرد ایمان کا نور پھیل گیا قبریں ڈھہ گئی قبروں پر قبے ختم ہو گئے غیر اللہ کی پکار غیر اللہ کی نظر و نیاز کا نام و نشان مٹ گیا اللہ کے اسما اور اللہ کی صفات کی توحید کے درخت دیے جانے لگے شریعت مطالعہ کا ہر طرف دور دورہ ہو گیا شریعت کی حکمرانی ہو گئی اور دنیا نور کے ساتھ اتنی بھر گئی کہ آج وہ مر چکا ہے اس کے باوجود رحیمہ اللہ کا فیض یعنی علمی فیض آج تک جاری ہے الحمد للہ سعودیہ کی بستی میں سب سے زیادہ صاحب القیدہ لوگ پائے جاتے ہیں اور صاحب العمل سب سے زیادہ علما عقیدہ اور علما عمل کرنے والے سنت کے مطابق کثرت سے وہاں موجود ہیں الحمد للہ کس قدر اس شخص کی تعلیمات گہری جڑیں پکڑ گئی آج یہ اتنی موٹی کتاب میں نے دیکھی اور بھی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ یہ اصل میں انگریز کا ایجنٹ تھا یہ ایجنٹ تھا کیوں اس نے ایک ترکی کی خلافت کو توڑنے کے لیے انگریز کی مدد کی انگریز نے اسے کھڑا کر دیا کہ مولوی صاحب تم ایک نئی بات کرو شریعت کا حکم چلنا چاہیے اللہ اکیلے کی عبادت کرنی چاہیے جیسے آج قبر پوج چادریں چڑھانے والے غیر اللہ کا زبیہ کرنے والے ایک ہو گئے ہیں ملک میں ایک گروہ کے خلاف کیونکہ انہوں نے توحید کا نام لیا ان سب نے ان کی مخالفت میں اپنے آپ کو جمع کر لیا کون فرنس کرنے لگے میں نے خود علی حجویری کی قبر جو پاکستان میں شاید سب سے زیادہ پوجی جانے والی قبر ہے اس پر ایک ویگن کو کھڑا دیکھا جس پر بڑے بڑے بینر لگے ہوئے تھے کہ خانقاہیں گرا دی انہوں نے پکڑ لو ان کو اور ہر رکو ہوں منصور ہوں جلا دو اس کو اپنے اللہوں کی مدد کرو یہ خان کائیں گرانے والے ہیں یہ دشمن ہے بزرگان دین کے اٹھ کھڑے ہو اور اس قسم کی بے شمار کانفرنسیں ہو رہی ہیں اور یہ لوگ جمع ہو گئے اس طرح محمد بن عبد الواق رحی کے خلاف دنیا جمع ہو گئی تو وہ کہتا ہے کہ انگریز کا ایجنٹ تھا انگریز نے کہا یہ نعرہ لے کر کھڑے ہو جاؤ اور مسلمانوں کو تقسیم کر دو اس کے تقسیم کرنے کی وجہ سے اسلامی قوت ٹوٹ گئی اور خلافت عثمانیہ گر گئی یہ پہلا ایجنٹ ہے معذ اللہ اشتخل جس کی وجہ سے اللہ نے ایمان و اسلام کو پھیلا دیا اور آج تک جو دعوت خالص ہم تک پہنچی اس کا اگر آپ جا کر پیچھے دیکھیں جڑ میں آپ کو ایک نظر آئے گا ذریعہ وہ یہ شخص ہے محمد بن عبد الوہاب رہی محلہ رحمتن واقعہ تو یہ لوگ تو ہمیشہ اس طرح کیا کرتے ہیں تو محمد بن عبد الوہاب جب پوری طرح دعوت کے اندر اللہ نے کامیاب کیا ایمیا میں عثمان بن معمر امیر تھا تو شیخ نے کہا اب حدود کا نقوص ہونا چاہیے اگرچہ خلافت عثمانیہ قائم تھی خلافت عثمانیہ کے ریٹ کو اگر یہ چیلنج تھا تو محمد بن عبد الوہب پہلا چیلنج کرنے والا ہے جس نے خلافت عثمانیہ کے قیام کے اندر خلیفہ کی کسی اجازت کی ضرورت محسوس نہ کرتے ہوئے امیر عثمان بن معمر جو قبیلے کا امیر تھا جسے وہاں پر طاقت حاصل تھی قبیلے کے اندر آپ نے سب سے پہلی حد کو نافذ کیا سب سے پہلے پھر افتجال پہ جلدی مچانے والا شیخ محمد بن عبد الوہاب رہی محلہ تھا کیونکہ ایک عورت آئی ان کی محفل میں اس نے بدکاری کا اقرار کیا شادی شدہ عورت تھی شیخ مجبور ہوئے کہ وہ اقرار کو دہراتی چلی جاتی تھی شیخ کی کوشش تھی کہ کسی طرح سے یہ بچ جائے توبہ کر لے آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں جہاں جس نے بھی لکھی ہے محمد بن عبد الوہاب کی اس میں جا کر یہ واقعہ موجود نہ مجھے پکڑ لے اس عورت کو رجم کر دیا امیر عثمان بن معمر وہ پہلا شخص تھا جس نے پہلا پتھر مارا اس عورت کو پتھر مارنے کے بعد کیا تھا او ہو ہو ہو ہر طرف ایک اس طرح ایک ہا ہ ایک چیخوں پکار تھی زانی پھڑک اٹھے شرابیوں کو بل پڑنے لگے انہوں نے کہا او مولوی کو پکڑ لو مولوی کو پکڑ لو اور سلیمان جو کہ احسا کا حاکم تھا قطیف کا اور احسا کا اس نے فوراً پچا بھیجا امیر عثمان بن مامر کو کہ یہ مولوی تمہارے ہاں کوئی آ ہے اس نے ایک عورت کو رجم کر دیا ہے اس مولوی کی گردن اتارو فوراً ورنہ جو بارہ سو دینار تمہیں ملتے ہیں نا سال کے بعد ہم سے ایک کوڑی بھی نہیں ملے گی اب امیر عثمان بن مامر کا امتحان ہو گیا یہ میرے مالک کی نہ بدلنے والی سنت ہے حتیٰ کے یمیز الخبیس من طیب خبیس کو طیب سے جدا کرتا ہے اب وہ لے کر اس کا حق امیر سلیمان کا شیخ کی خدمت میں پیش ہوتا ہے کہ شیخ یہ کیا مصیبت پڑ گئی یہ تو میرا جو ہے سالانہ چندہ وہ بند ہونے لگا جس سے میں مملکت چلاتا ہوں بارہ سو دنار اس وقت بہت بڑی چیز صحرا میں بے آبو, آبو گیا صحرا میں تو شیخ نے اسے قرآن کی آیات کے ساتھ مضبوط کرنا چاہا اور کہا اللہ غیب سے مدد کرے گا اب تم ثابت قدم ہو جاؤ سو مستقل مگر ثابت قدمی اللہ جسے نصیب کرے جس نے پہلے محنت کی ہو ایمان پر اس کو نصیب ہوتی ہے حالات کے اندر جب حالات بگڑ جائیں اور جان مال اور سب کچھ کا سوال پیدا ہو جائے پھر ثابت قدم وہ نہیں رہتا جس نے سوچ سمجھ کر پہلے ایمان پر محنت نہیں کی ہوتی ایمان محنت کرنے کے لیے پہرے داری کرنے کے لیے سب سے بڑکیم سی متا ہے میری اور آپ کی سنبھالنے کے لیے اب امیر عثمان کا ایمان متزلزل ہوا کہا شیخ اس نے ہمیں حکم دیا آپ کو قتل کرنے کا ہم مہمان کو قتل نہیں کیا کرتے اب مہربانی کر کے یہاں سے تشریف لے جائیں بم کے گولہ کو نکال دیا بم کا گولہ سمجھا شیخ محمد بن عبد الوہاق کو آپ کو شاید اس نے کوئی چیز اٹھانے نے دی یا آپ نے نہیں اٹھائی صرف ایک پنکھا ہاتھ میں تھا اس بے مربت نے سواری تک مہیا نہیں کی بلکہ سوار تھا فرید ایک سپاہی جو گھوڑے پر سوار تھا اور ساتھ ساتھ تھا اور شیخ پیدل تھے اور ایک پنکھے سے اپنے آپ کو اس سے کہیں بڑھ کر شدت کی گرمی میں ہوا دے رہے تھے اور قرآن کی آیات سے اپنے دل کو مضبوط کرتے ہوئے اپنی ایمان کی کھیتی کی آبیاری کرتے ہوئے اس پر اللہ کی رحمتوں کی بارش برساتے ہوئے یہ اس بے آب و گیا صحرا میں جا رہے تھے فریف کو حکم دیا گیا تھا تاریخ میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب محمد بن عبد الواز خیراب میں پہنچ جائے تو اس کی گردن اتار دینا تاکہ امیر سلیمان ہم سے پوری طرح راضی ہو جائے اس نے جو غلطی کی ہے رجم کرنے کی سپاہی کہتا ہے مجھے جرت نہ ہو سکی شیخ کی شخصیت اور شیخ کا آیات کو پڑھنا یہ مجھے اتنا روب زدہ کیے کر دے رہا تھا کہ میں واپس لوٹ آیا بہرحال یہ پرانی باتیں ہیں رچ کو چیلنج کرنے کی رب بل والاکرام کی رچ کو چیلنج کرنے والے یقیناً وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی شریعت جس کے تحت زندگی گزار کر مسلمین اللہ کی عبادت کر رہے تھے اس چھتری کو مسلمانوں سے اتارا اور اپنا بنا ہوا قانون زمین پر بنایا ہوا قانون زمین پر مقرر کردہ سزائیں زمین پر مقرر کردہ معیشت کے اصول معاشرت کے اصول تہذیب کے سلی کے اور سیاست کے طریقے خود بنا کر جاری کر دیے اور اس کے بعد اپنی فوج اور اپنی پولیس اور اپنی جیلوں سے زبردستی ان کو منوایا یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر اللہ کے قانون کے تحت چلنا اللہ کی عبادت تھی تو غیر اللہ کے قانون کے تحت چلنا غیر اللہ کی عبادت تھی. غیر اللہ کی عبادت پر یہ مجبور کرنے والے ہیں یہ قرض طریق سے منتقب ہے مگر احمد بن حمبل کے وقت کا بادشاہ ایسا نہ تھا آج ان کو ان کو برابر کیا جا رہا ہے وہ قرآن کو مخلوق کہتا تھا اس غلط فہمی میں کہ اللہ کو کلام کرنے والا زبان سے یعنی زبان کا لفظ میں نہیں بولتا اللہ کے لیے معذ اللہ اللہ اب ظالم کہ اللہ کو کلام کرنے والا آواز سے اور الفاظ سے اگر مان لیا ہم نے تو پھر اللہ کی مشابت مخلوق سے ہو جائے گی پھر اب مشرق ہو جائیں گے لہٰذا قرآن اللہ کی مخلوق ہے یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو پیچیدہ ہے علماء کے دلائل سے سمجھائے سے سمجھ آتا ہے احمد بن حنبل نے اس پیچیدہ مسئلے میں اپنے خلیفہ کو فائدہ دیا جہالت کا اور یہ خیال کیا اور یہی اہل سنت کا اصول ہے کہ جب تک جہالت دور نہ کی جائے ایسے مسائل میں جو کہ مسائل پیچیدہ اور مشکل ہیں اس وقت تک کسی شخص کو کافر نہ کہا جائے گا جو کہتا ہے کہ اللہ کے چہرے سے میں کیا مراد لیتا ہوں چہرہ مراد میں میں اس کی مراد اللہ کے حوالے کرتا ہوں اصلاً اللہ کے چہرے کا اقرار کرنا اللہ کی صفت کا اقرار ہے ایمان کو مکمل کرنا ہے. اللہ کے چہرے کا انکار کرنے والا کافر ہے. اس نے انکار نہیں کیا اس نے کہا اس کا مفہوم اللہ کے حوالے کرتا ہوں یہ ابن حجر ہیں رحمہ اللہ ایمان ہے علیہ سنت کے تو ان کو غلط فہمی لاحق ہونے والا ایمان سمجھا گیا اس معاملے میں انہوں نے در محسوس کیا کہ اگر چہرہ کہہ دوں تو مخلوق کے چہروں سے مشابہت ہو جائے گی میں مشرق نہ ہو جاؤں لہذا میں کہتا ہوں کہ اس کا مفہوم اللہ ہی کو معلوم ہے مگر یہ غلط ہے ان کی بات ابن باز رحیم اللہ نے ایک رسالہ بنوایا کہ فت الباری پڑھنے والا اس رسالے کو پڑھے اور جہاں جہاں امام ابن حجر رحیم اللہ پھسلے ہیں وہاں وہ نہ پھسلے ان کی شخصیت کی وجہ سے تو یہ مسائل ان مسائل کے برابر نہیں ہیں جن کفر میں یہ لوگ مبتلا ہیں کہ تمام شرک و کفر کی سرپرستی سرکاری ہو رہی ہے بہشتی دروازہ کھولا جاتا ہے لوگوں کو چین اور امن سے اس سے گزارا جاتا ہے کوئی مجال نہیں کسی کی کہ ان اشراک کے اندر مداخلت کر سکے ان کو روک سکے وہ امن پاکستان کا دشمن ہوگا اور یہ شرک پوری کمت کے سرپرستی کے اندر کروایا جائے گا کیونکہ وہ بھی ووٹر ہیں اور ویسے ہی اسمبلی کے اندر دین کے اعتبار سے شرک کرنے والے اور مشرک عقیدے والے مشرکانہ عقیدے والے اور توحید والے میں فرق کرنا جائز ہی نہیں تبھی تو آپ نے دیکھا کہ ان حتاب کا یہ عالم ہوا کہ پہلے کبھی نعرہ لگتا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ نعرہ لگتا تھا نظام مصطفی مرضی کافر اب نعرے کیا ہے میسا کے جمہوریت چیف جسٹس کی بحالی اب نعرے بدل گئے اسلام کا تو نعرے سے بھی نام نکل گیا ایک طرف یہ ایک طرف شریعت کا نعرہ لگانے والے ایک طرف یہ ہے جو شرف کی حفاظت کرنے والے ایک طرف وہ ہیں جن کے مشرق دشمن ہو گئے توحید کی وجہ سے ایک طرف یہ ہیں جن کی شکلیں جن کے اعمال اور جن کے تمام کی تمام زندگیاں اسلام کے ساتھ بے وفائی اسلام کے ساتھ افتزا اسلام کے ساتھ دشمنی کا ثبوت دیتی ہیں ایک طرف وہ ہے جن کی پوری زندگیاں اور قربانیاں اسلام کے ساتھ محبت اسلام اسلام کے ساتھ فریفتگی اسلام کے ساتھ خلوص کا ثبوت دیتی ہیں افناج عل مسلمین کل مجرمین کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں کی طرح کر دیں گے مالکم کے فتح کمون کیا ہو گیا کل مات ماری گئی ہے کیسے حکم لگاتے ہو برابر کرتے ہو دونوں کو شرم نہیں آتی دونوں کا دعویٰ دیکھو دونوں کا عمل دیکھو دونوں کا اسلام کے ساتھ وفاداری کا معاملہ دیکھو تو احمد بن حمبل کے وقت کا خلیفہ اسلام سے وفادار ہے جس،, جس قدر وہ اسلام کو سمجھتا ہے پوری مملکت میں اسلام کا قانون جاری ہے یہودارا کے ساتھ اور کفار کے ساتھ جہاد ہو رہا ہے امیر کی قیادت میں حج کیا جا رہا ہے اور نماز پانچ وقت کی قائم ہے خلیفہ خود بھی پڑھتا ہے لوگ بھی پڑھتے ہیں تمام اسلام کے قوانین جن کو وہ اسلام سمجھتا ہے پورے زور کے ساتھ نافذ ہے یہ اور یہ برابر ہو جائیں گے مالحکوم تم کو کیا ہو گیا ہے کیا حکم لگاتے ہو اور اس کے بعد ہم آتے ہیں ابن تہویا کی طرف رہی مہندا رسن واسیہ آپ جہاد کرتے ہیں. اللہ کے راستے مار کر سکھب لڑتے تاتاروں کی کمر توڑ دیتے اللہ کے حکم سے اور امیر آپ کے ساتھ ہے ناصر کلابون ناصر کلابون نعرہ لگاتا ہے یا خالد ولی ابن ولید ابن تہمی گمسان کے رن میں اس نعرے کی تردید کرتے کیوں کہ لا یجوز جو تاخیر البیان عن وقت الحاجہ قرآن و سنت سے قوانین اور اصول بنانے والے فخار نے کہا کہ جس وقت حاجت ہو کسی ایک بیان کی ضرورت ہو لوگوں کی جنت اور جہنم کا معاملہ ہو اس وقت خاموش رہنا جائز نہیں ابن تیمیہ خاموش نہیں رہتے اپنے گھوڑے کا منہ سلطان کی طرف کرتے ہوئے اس کی طرف پلٹتے ہوئے بلند آواز میں کہتے یا سلطان کل اییا کنا نہ بدو کا نقطۂ سلطان کیا ہے اللہ تیری مدد مانگتے ہیں تو تیری عبادت کرتے تجھے مدد مانگتے اس وقت ابن تیمیہ یہ سوچ سکتے تھے دنیا کے مشورے کو قبول کر سکتے تھے اگر کوئی مشورہ دینے والا تھا کہ دیکھو اس حال میں کہ سلطان خود کتا کے اندر موجود ہے خلیفہ وقت بھی موجود ہے آپ ایک عالم ہیں اگر سلطان کو سریام اس کی فوج میں ٹوک رہے اور توحید پر ٹوک رہے ہیں اس کے شرک پر آپ مذمت کر رہے ہیں کلمہ شرک پر تو ہو سکتا ہے سلطان کو عزت نفس دامن گیر ہو وہ حکم دے ابن اہمیا کی گردن اڑا دی جائے وہ آپ کی بیزتی کر دے اس کے ساتھ پورا ماحول جو ہے آپس میں کشمکش میں مبتلا ہو کر ساری جنگ ہار دی جائے گی نہیں ہمارے امام نے ذرہ ذرا برپروانہ کی آخرت اس کے سامنے ہے بہت ہوئی جہنم سے ڈرتا ہے اللہ کی جنت کا لالچی ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا کو ڈھونڈنے والا ہے اس نے بغیر کسی خوف کے ولا یا خاتون اللہ وہ ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے جہاد کے بعد اس کا بیان ہوا ہے یو جاہدون حفیظ اللہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے بال خاف ہوں اللہ تعلق اس سے بڑھ کر ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے ابن تعمیر نے بغیر پرواہ کے بادشاہ کو ٹوک دیا سلطان نے کہا کہ شیخ مجھے اس قد کا فارا بتائیے یہ روب ہے جو اللہ اہل ایمان کا لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے اور محبت ہے جو اہل ایمان کے اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے کیونکہ وہ اعلان کرتا ہے کہ اے ابراہیل میں اس سے محبت کرتا ہوں حدیث صحیح ہے بخاری اور مسلم کی اے ابراہیل میں اس سے محبت کرتا تو بھی اس سے محبت کر جبرائیل فرشتوں میں اعلان کرتے کہ اللہ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے اور مجھے محبت کا حکم دیتا ہے میں بھی محبت کرتا ہوں تم بھی سارے فرشتے اس سے محبت کرو پھر اہل دنیا میں اہل ایمان میں ان کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ محبت اور احترام کا یہ حال ہے کہ سلطان بول نہیں سکتا مگر یہی ابن تیمیہ ہے کہ زندگی کا بہت بڑا حصہ جیل میں گزارتے ہیں کیونکہ سلطان بےدعتی ہے سلطان جاہل ہے بےدتی اور مشرک لوگ صوفی اور کلامی اب دیگر گمراہ سرکے جمع ہو کر جاتے ہیں مناظرے کرتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں کہ امن اسی میں ہے امن ملک کا اسی میں ہے کہ ابن تیمیا کو جیل میں ڈال دیا جائے وہ ہے شیخ بسم اللہ کر کے آپ ہی جیل میں چلے جائیں اپنی مملکت کو بچاتا ہے مگر ابن تعمیہ کے اس کی مصرت چھوڑ گئے تھے نہیں مان لیا کہ اگر مسلمانوں میں جو اللہ کے راستے میں یہود و نسارہ کے ساتھ جہاد کرتے ہیں کیونکہ یاد رکھیے توحید و سنت والوں میں سے اگر آپ کو اجتباع ہو جائے حق والی جماعت کون سی ہے توحید و سنت والوں میں صرف جو سلفی ہیں توحید پر ہیں سنت پر ہیں سلفی صرف وہ نہیں ہوتا جس کا عمل صرف اور صرف وہ ہو جو اہل حدیث کا عمل ہے سلفی وہ بھی ہے جو حنفی ہو مگر سلف کے عقیدے پر ہو جیسے امام تہاوی ہیں ابو جعفر تہاوی اور عقیدت تحابیہ کی شرح لکھنے والے ابن ابل عز حنفی یہ دونوں حنفی عالم ہیں مگر شیخ ابن باز نے عقیدت تحاویہ پر تعلیق کی شیخ ابن عسین نے صالح الفوزان نے شیخ البانی نے ڈاکٹر سفر حوالی نے اس کتاب پر دو سو اسی میں شرح جو ہے وہ لوگوں کو سنائی اور سعودیہ کے بڑے بڑے مدارس میں یہ کتاب بطور نصاب عقیدے کے لیے پڑھائی جاتی ہے جہاں پر وہ خطا کا مرتکب ہوا امام ابو جعفر صحابی وہاں پر ابن باز نے اور علماء سلف نے اختلاف کر دیا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ایمان نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے تو یہ شیخ کی خطا ہے اس کو نہ ان سے لو باقی سارا عقیدہ اہل سنت کا عقیدہ ہے اس لیے اہل سنت کی ضد اور سلفی کی ضد ہنسی نہیں ہے سلفی کی زد بدعتی حنفی بھی عقیدہ توحید پر ہو سکتا ہے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو لوگ صحیح العقیدہ ہیں ان میں اگر آپ کو اجتباع ہو جائے حق پر کون ہے تو پوچھ لیجئے جا کر کفار سے کہ کون ہے جو کفار کو سب سے زیادہ چبتے ہیں کون سے وہ صالحین ہیں کون سے وہ سلفی العقیدہ ہیں صحابہ کے عقیدے پر جو کفار کو سب سے زیادہ چبھتے ہیں جن کو مٹا ڈالنے کے لیے کفار نے اپنی زندگیوں کے چین حرام کر دیے جن کو مٹا ڈالنے کے لیے امریکی جو زندگی کے سب سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں وہ بھی اپنے ڈبے وصول کرنے کے بعد مردوں کے اس جنگ سے پیچھے نہیں ہٹتے وہ جو ہر وقت عورت و شراب کے رسی ہے وہ بھی کس کی دشمنی میں لڑنے پر مجبور ہوئے کنہیں مٹانے پر تلے ہوئے کن کے اسلام سے انہیں چبھن ہوتی ہے اور کون ہے وہ سلطی جن کے اسلام سے وہ اتنے راضی ہیں کہ انہیں ایوارڈ دیتے ہیں بہترین بندہ ہونے کا کہ یہ تو تکار کر رہا ہے یہ تو سارے آسمانی دینوں کو اکٹھا کر رہا ہے یہ تو بڑا ہی اچھا مسلمان ہے اچھے مسلمان ہیں ان کے سامنے جھک جھک جاتے ہیں اوباما بھی جھک جاتا ہے اس کے سامنے جن سے وہ راضی ہیں ول وہ حق پر نہیں ہو سکتے کیونکہ کہ قرآن یہ کہتا ہے ولن پر را آنکل یہود نسارا حق تب آ ملتا ہوں تج سے یہود و نسارا کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ تو ان کی ملت کی پیروی نہ کرے یہودی نفرانی نہ ہو جائے یا یہ مسلمان نہ ہو جائے لہذا حق پر وہی ہیں جو یہود و نصارہ کو چبتے ہیں حق پر وہی ہیں جو قبر پوجوں کو چبتے ہیں حق پر وہی ہیں جو ان کو چبھتے ہیں جو شریعت کی آزادی کا اعلان اپنے دستخط کے ساتھ پاکستان کی اسمبلی میں کر چکے ہیں اگر یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ دستخط کے ساتھ اسمبلی کی بھاری اکثریت جو کسی کورٹ میں نہ ہائی کورٹ میں نہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہو سکتا ہے اس کا فیصلہ وہ فیصلہ کرتی ہے کہ تم فلاں پاکستان کے حصے میں شریعت اور عدل کا نظام چلا لو معلوم ہوا اس سے دو باتیں نکھر کر سامنے آ گئی ایک تو یہ کہ پاکستان میں پہلے شریعت کا اور عدل کا نظام نہیں چل رہا اگر پہلے سے چل رہا ہے تو دستخط کے ساتھ اجازت دینا بڑی لڑائی کے بعد آخر یہ سارا کچھ بالکل بےکار ہے ایک بچہ بھی کہے گا کہ یقیناً لڑائی اسی بات پر ہو رہی تھی اور اب تم نے یہ بات اس لیے مانی کہ امن ہو جائے ملک میں اور تم نے انہیں شریعت کی اور عدل کی اجازت دے دی نظام عدل کی معلوم ہوا پاکستان میں شریعت کے نہ ہونے کا تم نے اعتراف کر لیا یہ تمہارا دستخط کے ساتھ اپنے رب ضلجلال والی اکرام کی ہوا میں لٹکی ہوئی زمین پر سوار ہو کر اس کی چھت کے نیچے بیٹھ کر آسمان کی اس کا رز کھاتے ہوئے اس کے دھڑکتے ہوئے دل جھپکتی ہوئی آنکھوں اور اس کی زبان جو باتیں کرتی ہوئی تمہیں ملی ہے اور اس کے دیئے ہوئے ہاتھوں سے یہ تم نے پلیب فیصلہ کیا کہ تم نے یہ مان لیا کہ پاکستان کی ریاست میں محمد قائد نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قیادت تم نے کلی سا والوں کی طرح صرف نماز کے لیے روزے اور رحاج اور رکعت کے لیے مسجد کی دے دی اور ریاست تم نے خود سنبھال رکھی ہے ایک ملک کے حصے میں چونکہ بدمنی ڈوٹ ہو گئی تم نے امن قائم کرنے کے لیے بڑے شریف سیاست دان ہونے کا ثبوت دیا تم نے کہا اچھا مولوی صاحب بہت ہی زیادہ پریشان کر رہے ہو پریشان ہو رہے ہو جاؤ شریعت چلا لو معلوم اب تم نے یہ سمجھا کہ شریعت صرف سواد کے لیے نازل ہوئی تھی شریعت تو اوباما کے لیے بھی تھی شریعت تو مشرف کے لیے بھی تھی شریعت تو سب انسانوں کے لیے رحمت کا پیغام تھا کہ کوئی بھی نہ جلے جہنم میں کیونکہ اللہ الحم الرّحمین ہے وہ رب اللہ عالمین ہے رب المسلمین نہیں ہے صرف یہ تو سب کو نجات دینے کے لیے تھی تم نے اسے سواد کے اندر محدود کر دیا اور خود تم نے رخصت لے لی تم یہود کی طرح گویا اپنے عمل سے یہ کہہ رہے نہ باحو ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب ہیں شریعت سے ہمیں رخصت ہے تمہیں کس بات کی رخصت ہے اور آخری بات یہ کرتا ہوں کہ مان لیا ان میں سب خرابیاں وہ شریعت بس مانگتے ہیں حقیقت شریعت نہیں مانگتے ملک توڑنا چاہتے تو تمہیں ملک توڑوانا منظور ہے تمہیں خون بہانا منظور ہے تمہیں آگ جلانا اور انسانوں کو اس میں پھینک دینا بے دردی کے ساتھ منظور ہے تمہیں شریعت محمد میں داخل ہونا منظور نہیں تم قوم یونس کی طرح نہیں ہو سکتے کہ تم ٹاٹ کے لباس پہنو میدانوں میں نکلو قوم یونس کی طرح اور کہو کہ اللہ شریعت پر سارا جھگڑا تھا ہم آج کے بعد شریعت میں داخل ہوتے ہیں سارے کبے قبروں پر ختم سارے وہی دروازے ختم ساری غیر اللہ کی پکار ختم سب وہ علماء کے نام سے اللہ تعالی کے دین میں خرابی پیدا کرنے والے ٹی وی ریڈیو اخباروں سے ختم ہمارے حرام کے کمائے ہوئے مال سب بیت المال میں جمع کل سے شریعت کی حکمرانی اے اللہ ہم مسلمان ہیں تمہیں پتا ہے کہ تم مشرق میں ہو اور شریعت مغرب میں ہے تم ایک سرد آہ بھرو گے اگر شریعت پر چلنا بھی چاہو گے تم اسلامی جماعتوں والے بھی ہوئے تو تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری جمہوریت کی دیوی تمہیں لوگوں کے اندر جو مسلمان کہلاتے ہیں جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں عقیدے کی بنیاد پر عمل کی بنیاد پر تقسیم کب کرنے دیتی ہے تم تو قبروں سے جلوس نکالنے والوں کے پیروی کرنے والے ہو تم تو یہاں تک گر گئے کہ تمہارے نعرے بھی اب شریعت کے نعرے نہ رہے تم تو گر گئے تو معلوم ہوا کہ جھوٹ اور سچ اس طرح واضح ہے کہ کب تب تبین الرشد من الغیب رشد جو ہے ہدایت وہ غیب سے متبین اللہ نے کر دی اب جو کوئی غی میں جائے گا وہ اپنا جواب اللہ سے سوچ لے جس نے کسی مسلمان کو ایجنٹ کہا جس نے کسی مسلمان کو مرتب مرتب کہہ دیا گویا اسے وہ اللہ کے ہاں اپنا جواب سوچ لے اگر وہ ایجنٹ نہ ہوا اللہ کا نیک بندہ ہوا تو یہ ایجنٹ بن جائے گا اللہ کے ہاں کیا بنے گا اس کا اپنی زبانوں کو سنبھالیے میں بھی سب سے پہلے اور اس کے بعد آپ سننے والے بات میں نے لمبی کی, کی کیونکہ بات بہرحال اس قدر کرنا میرے خیال میں میری صلاحیت اس سے بڑھ کر نہیں تھی کہ میں بات کو پورا کر سکوں اس کے بغیر آپ نے اتنا وقت دیا اتنی شدید گرمی میں اللہ رب الزادہ آپ کو اور مجھے مکمل فائدہ دے آمین اور اللہ تعالی اس مار کا عظیم میں ہمیں اس جہاد میں جو یہود و السارا کے ساتھ ہمارا صلیبی جنگوں کی شکل سے حامد محمود فاضل دوست کہتا ہے نویں صلیبی جنگ ہے یہ نویں صلیبی جنگ میں جس نے دھول بھی اس کی اپنے نفنے میں ڈال لی وہ بھی خوش نصیب ہے اور جو اس جنگ سے کنارہ کش رہا وہ یا بد اللہ اعلیٰ حرف میں نہ آ جائے کنارے پر رہ کے اللہ کی عبادت کرنے والا نہ آ جائے وہ مومنوں کی نصرت ہم پر فرض ہے اور کفر اور کافروں کی دشمنی ہم پر فرض ہے جس قدر استطاعت ہو فتق اللہ اللہ سے ڈرو مستتاث جتنی تمہاری استطاعت ہے اللہ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی توفیقہ فرمائے اپنی ذات سے جس قدر ہماری استطاط ہے اللہ ہمیں اپنے الح واحد ہونے پر راضی اور مطمئن کر دے آمین اللہ ہمیں محمد کے رسول ہونے پر مطمئن کر دے صلی اللہ علیہ ولی وسلم فداہو ابی و امی اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت محمد محمدیہ کے واحد راہ نجات ہونے پر مطمئن کر دے آمین آمین یا رب العالمین سمجھنے سمجھانے کے لیے کسی بھائی کا <تصفح> کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے نماز مسلمان کے پیچھے جائے دی. جو کافر ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی مسلمانوں میں سے کس مسلمان کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے جو بہترین مسلمان ہو اکرا ہو اگر کرا میں سب برابر ہیں سب سے زیادہ سنت کو جاننے والا اس میں سب برابر ہیں سب سے پہلے اجرت کرنے والا اس میں سب برابر ہے تو بڑی عمر والا اور مسجد جس میں بہترین لوگ ہوں اس میں لپک کر نماز پڑھنا چاہیے نمسد الف علی تقوا بن اب یوم احب کو انتقمہ کی وہ مسجد جو پہلے دن سے تقوے پر قائم ہوئی اس میں آپ اے محمد نماز پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سے زیادہ سچی اور حقی بات ہے متحرین اس میں وہ لوگ ہیں جو طہارت کو پسند کرتے ہیں اور اللہ بھی طہارت اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے نماز کا ہو جانا ایک اور بات ہے نماز کس کے پیچھے پڑھنی چاہیے کوشش کر کے یہ دوسری بات امام اس کو بنانا چاہیے جو بہترین ہو سلفیت کے اعتبار سے صحابہ کے راستے کے سب سے قریب ہو اور نماز ہر اس کے پیچھے ہو جاتی ہے جو کافر نہ ہو مسلم ہو وہ بے شک امام محمد بن حنبل کے وقت کا امیر المومنین کیوں نہ ہو جو ہمارے امام کی پیٹھ پر کوڑے بخائے سرو نمازیں گھر میں ہو جاتی ہیں نمازیں مسجد کے ہوتے ہوئے گھر میں پڑھنا بدا ہے مسجد میں مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھے اور اگر مسجد ودارتھیوں کے علاوہ کسی کی ہے ہی نہیں تو بہتر یہ ہے کہ وہاں سے ہجرت کر جائے بغیر عذر کے گھر میں نماز ادا کرنا بہت خطرناک کام ہے نبی علیہ السلاق اسلام نے فرمایا کہ عشا کی نماز میں میں کسی اور کو اپنی جگہ کھڑا کروں اور لوگوں کے گھر کو جلا دوں جو بلا وجہ نماز پڑھنے لیا ہے بہت خطرناک معاملہ ہے اللہ محفوظ بار الفیف بھی بہ بھی ہم اسے بے نمازی نہیں کہتے اسی پر علماء کو ہم نے پایا اسے بے نمازی نہیں کہا جائے کافر نہیں کہا جائے گا دن کے ٹائم ہو گیا اول نماز ہے جی بس ابن نماز